کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جناؤ بری مشورت سے منع فرمایا گیا تھا پھر وہی کرتے ہیں جس کی ممانات ہوئی تھی اور آپس میں گنا اور حد سے بڑینی اور رسول کی نافرمان کے مشورے کرتے ہیں اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں مجرا کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہے اور اپنی دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں ناؤ کرتا ہمارے اس کوہنی پر انہیں جہنم بس ہے اس میں دینس کے تو کیا ہی برا انجام